سنم بدود میں صحیح رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خدائی حاجت کے لیے جاتے تو میں برتن میں پانی آپ کو دیتا ہوں آپ پانی سے استنجا کرتے اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو زمین پر ملتے پھر دوسرا برتن میں لے کے آتا دوسرے برتن میں پانی لاتا اس سے آپ رو کرتے یعنی استنجا کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو مٹی پر منڈتے زمین کے ساتھ رگڑتے آج کل یہ صابن وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں جراثیم کش تو اس وقت جراثیم کش سب سے بہترین چیز جو تھی وہ مٹی ہی تھی اور آج بھی ان صابنوں کی نسبت جراثیم کو جو خاص پر پخانے کے جراثیم کے وقت ہاتھ کو لگ جاتے ہیں ان کو مارنے کے لیے مٹی سے کبھی ایجاد نہیں یہ سب سے بہترین چیز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وزو کرنے سے پہلے اسنجا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو زمین پر مارتے اور اس کو اچھی طرح سے پھر صاف کرتے وزو کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اہتمام کرتے ہیں تھے ابو اور بن خالد خالدانی رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی روایت ہے سولہ نبی میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لنشوین ایک روایت میں ہے لنوکا اگر میں اپنی امت پر یا ممینوں پر مشقت نہ سمجھتا لا مر تو ہم اس کی بات کی چنتا کن پڑا تو ہر نماز کے وقت انہیں مشواس کرنے کا حکم دیتا یعنی اتنی اس کی اہمیت ہے کہ آپ نے حکم دینے کا ارادہ کیا لیکن حکم نہیں دیا صرف اس لیے کہ یہ لوگوں پر مشقت نہ ہو جائے کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیتے تو یہ کام فرض ہو جاتا ہے تو آپ نے حکم نہیں دیا اپنے ارادے کا اظہار کیا ہے کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی اوپر کو حکم دوں کہ ہر نماز مسواس کر کے کھڑا کرا لیکن چونکہ یہ مشقت والا کام ہے اس لیے حکم نہیں زید دیکھا خالد رضی اللہ عنہ کے شاگرد ابو سلمہ بن عبد الرحمن وہ کہتے ہیں کہ میں نے زید رضی اللہ عنہ کو دیکھا انہوں نے جس طرح کاتب لکھنے والا قلم کان پہ رکھتا ہے اسی طرح زید رضی اللہ تعالیٰ کو مسوات اپنے کان پہ رکھتے تھے اور جب نماز کے لیے اسے کھڑے ہوتے تو پہلے مسوات کرتے اور پھر اس کے بعد قلم دوبارہ اسی جگہ مسواق کو کان کے اوپر رکھ کے اور پھر نماز شروع کرتے یہ ان کا طریقہ کار تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ اس قدر پابندی کے ساتھ ہوا کرتے تھے کہ ہر وقت مسوات اپنے پاس یہ وشواس یہ وضو کا اگرچہ حصہ نہیں ہے لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے کمارے جا رہی